عقیدے واسطیہ کی شرح ہم لوگوں کے سامنے ہر ہفتے کی جاتی ہے مصنف رحمتہ اللہ علیہ قرآن کی ان آیتوں کو پیش کر رہے ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین کے نام کا اور اس کی صفات کا تذکرہ موجود ہے آج اللہ رب العالمین کے دو نام سمیع اور بصیر اور ان دو ناموں سے نکلنے والی دو صفت سننے اور دیکھنے سماع اور بصر کی اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے مصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لئی کمس اللہ کا ارشاد و ہو اللہ تعالیٰ کا قول اس کا فرمان ہے لئی سہ کمس لئی شعن و سمیع اور بصیر اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ ہی سمیع اور بصیر ہے اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے یہ آیت بہت ہی اہم اہم ہے اسما اور صفات کے باب میں اور اس آیت کی تفصیل کے ساتھ شروع کے درس میں میں نے اس کی شرح کی تھی اور اس آیت سے جو مسائل مستمبت ہوتے ہیں جو فوائد معلوم ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کا تذکرہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا تھا ان تمام چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس آایت کریمہ کو دوبارہ اس لیے پیش کیے ہیں کہ کی اللہ تعالیٰ کے دو نام کا اثبات اس, اس کے اندر کون سے دو نام اسمی اور البصیر اسمی کے بارے میں امام بن وسمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا دو معنی ہے اسمی کا ایک معنی ہے قبول کرنے والا کہ اللہ حربلامن قبول کرنے والا کن چیزوں کو آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے جیسے قرآن کریم کی آیت ہے ان عربی لسمی و کہ میں رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے تو سمیع کا ایک معنی مجیب قبول کرنے والا ہے سمیع کا معنی دوسرا کیا ہے سننا آوازوں کو سننا یہ اس کا معنی ہے اور ظاہر بات ہے دعا کی قبولیت بھی سننے کے بعد ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے تو سمیع کا ایک معنی ہو گیا قبول کرنے والا ایسی سمے کے معنی آوازوں کو سننے والا ہم جو بھی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے اللہ ہماری گفتگو سن رہا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے چوٹی چلتی ہے چلنے کی جو آواز آتی ہے اسی بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو انسان جو بھی کلام کرتا ہے جو بھی گفتگو کرتا ہے یا جس چیز سے بھی کوئی آواز نکلتی ہے ان تمام آوازوں کو اللہ ہر بابن سننے والا ہے اس کی دلیل میں امام بن السمی رحمۃ اللہ علیہ شاہد کو پیش کیا ہے بہت ساری دلیلیں ہیں, قرآن کی آیتیں بہت ساری ہیں اگر ایک آیت پیش کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی ایک آیت ہے کیونکہ ساری آیتیں تو انسان پیش نہیں کر سکتا ہے. ایک آیت کافی ہوتی ہے ایک حدیث کافی ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے مصنف نے ایک دریل پیش کی ہے قرآن کی اس آیت کریمہ کو جو سر مجادلہ کی سب سے پہلی آیت ہے پد سمی اللہ پور اللتی تجا دل کافی و تستقی الا اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی بحث و مباحثہ کر رہی تھی وہ تشتقی اللہ اور اللہ رب العالمین کی طرف شکایت کر رہی تھی یعنی اپنے معاملے کو اللہ تعالی کے سپرد کر رہی تھی یا اللہ رب العالمین کی جو ہے طرف اس کا احاطہ کر رہی تھی اللہ رب العالمین اس عورت کی آواز کو سن لیا یہ آیت کریمہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے یا اس واقعے کا ذکر بیان کرنا یہاں مقصود ہے واقعہ یہ ہوا کہ ایک خاتون تھی صحابیہ جن کا نام تھا خولہ بنت مالک رضی اللہ تعالی انہا ان کے شوہر تھے ان کا نام تھا اوس بن سامت رضی اللہ تعالی انہوں انہوں نے ان سے زہار کر لیا زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے, کہے کہ تو میری ماں جیسی ہے یا تیری پیٹھ میرے ماں کی پیٹھ جیسی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے گویا کہ اپنی بیوی کو اپنے حرام کر لیا بیوی انسان کے لیے حلال ہے اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے اس کے پاس انسان جاتا ہے مصری کرتا ہے تو آدمی اس بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لے اور یہ کہ میری ماں جیسی ہے ماں حرام ہوتی ہے اس کو زہار کہا جاتا ہے زہار عربی زبان میں پیٹھ کو زہر بولتے ہیں زہر زوا زہر مانے پیٹھ تو یہ کہ انت علی کدا ہر تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے لیے ہے عزی صورت میں بیوی حرام ہو گئی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا اس, اس نے اس کو حرام کر لیا زمان جاہلیت کے اندر اس کو طلاق مانا جاتا تھا گویا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اب ان کے شوہر نے بات کہہ دی غصے میں آ کر کے انسان ہے صحابہ بھی انسان تھے ان سے بھی ہو جاتی تھی چیزیں ایسی لیکن ان کی نیکیاں بہت تھیں ان کی نیکیوں کے سمندر میں ان سے کچھ اگر غلطی بھی ہوئی تو اس کی مثال ایسی ہے جسے سمندر کے سامنے قطرے کی مثال ہوتی ہے اللہ معاف کر دینے والا ہوتا ہے تو انہوں نے ایسی بات کہہ دی اب وہ دوڑتے ہوئی اللہ کے سر کے پاس آئیں پریشان ہو گئیں کہ اب تو میں اپنے اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی کیونکہ انہوں نے مجھے اپنی ماں قرار دے دیا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے لگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف اختیار کیا کیونکہ اس مسئلے میں کوئی واضح یا کوئی دلیل یا کوئی حکم نہیں موجود تھا کوئی حکم نہیں موجود تھا کہ کیا ہوگا اس زمانے جاہلیت میں اس کو طلاق مانتے تھے اسلام کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا تو وہ بحث کر رہی تھیں تکرار کر رہی تھی کہ کی میں کیسے اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جاؤں گی وہ میرے شوہر ہیں انہوں نے کہہ دیا غصے میں کہہ دیا غلط کہہ دیا اس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی اسی دوران اللہ رب العالمین عشایت کریمہ کو نادر فرمائے سور مجادلہ اس صورت کا نام صورت المجادلہ ہے یہ مجادلہ جس میں جدال کیا گیا تو اللہ کیا اور قد پسمی پس اللہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث و تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں اسی حجرے میں تھی لیکن اس عورت کی پوری بات میں نہیں سن پا رہی تھی کیا وہ تکرار کر رہی کیا بحث کر رہی میں نہیں سن پا رہی تھی لیکن اللہ ابامین عرش پر ہے اس عرش پر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس عورت کی تمام باتوں کو سمجھ لیا اور اللہ نے پران کے اندر سورت تاری مجادلہ کے نام سے تو یہاں پر کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ابامین ہماری ہر بات کو سنتا ہے ہم جو بولتے ہیں جو کلام کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سنتا ہے جہاں بھی کوئی آواز نکلتی ہے ان تمام آوازوں کو اللہ ابامین سنتا ہے اللہ کا نام ہے السمیع سننے والا جی ہاں تو یہ زہار سے متعلق آیت تھی اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ یہ زہار کرنا بہت بڑا منکر ہے یہ اور یہ جھوٹ ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ حرام ہے آپ نے گویا کہ اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ نے اس کو حرام کر دیا کون سی چیز حلال ہے حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اس کا اختیار ہے کوئی انسان اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتا یہ سنگین جرم ہے یہ اختیار اللہ بلامن ہی کے پاس صرف دین اللہ ہر بلامین کا ہے اللہ جو چیز چاہے حلال کرے جو چیز چاہے حرام کر دے بیوی کو ہمارے لیے حلال کیا اب کوئی آدمی اس کو اپنے اوپر حرام کر لے یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ اور شریعت میں اس پر سخت کفارہ ہے کیا کفارہ ہے کیا اس کو جرمانہ دینا ہے سب سے پہلا یہ کہ گردن آزاد کرے وہ غلام آزاد کرے اب غلام کا دور نہیں رہ گیا ہے تو اس کی صورت میں دو مہینہ لگاتار پے در پے روزہ رکھنا اس کو دو مہینہ کیونکہ معمولی جرم نہیں ہے اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ نے حرام کر دیا اس لیے اللہ رب میں سخت مواقبہ کیا اور سخت سزا رکھی کہ دو مہینہ لگاتار بیوی کے پاس جانے سے پہلے روزہ رکھنا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا ہے جی ہاں اور اگر یعنی اس کو واپس اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ کرنا پڑے گا اگر واپس نہیں کرنا چاہتا ہے جس صورت میں اس کو طلاق طلاق دے دیا لیکن اگر یہ کہہ کر کے دوبارہ بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا اس کو حرام کر کے کے پاس دوبارہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو آپ کو ایک ادا کرنا پڑے گا اسی کو زہار کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی میں اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا اس واقعی کی طرف اللہ قرالتی تجاد ال کا تشتکی اللہ تو اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے ہر آواز کو سنتا ہے دوسرا سننا کیا ہے دوسرا سننا امام ابن وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا سننا جس سے تائید اور نصرت مراد ہو کسی کی مدد کرنا مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے تائید کر رہا ہے یہ مراد ہو تو اس کی دلیل میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ ننیما اکما اسما و ارا اللہ ربرعی نے کسے فرمایا حضرت موسا اور ہارون علیہ السلام سے کہ تم جاؤ موسا کے پاس میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ کیسے تھا اپنی تائید اور مدد سے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے تمہاری تائید کریں گے تمہاری حفاظت کریں گے فرعون ظالم ہے لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ان ننیما اکما ہم تمہارے ساتھ ہیں تم دونوں کے اللہ تعالیٰ کی ذات تو عرش پر ہے یہاں کیا مراد ہے میں سے مدد کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری ہم تم تمہارے ساتھ ہیں تم گھبراؤ نہیں اصم او میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں میں سن رہا ہوں جو کچھ کہے گا اور سنوں گا میں وہ جو کچھ کرے گا تمہارے ساتھ میں دیکھوں گا میں تمہاری مدد کے لیے کافی ہوں میں تمہاری تائید اور نصرت کروں گا تو یہاں پر مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد جی ہاں یہ نہیں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے ان آیتوں کو لے کر کے حالانکہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مدد سے ہمارے ساتھ ہے نیک لوگوں کے ساتھ مصلحین کے ساتھ متقین کے ساتھ اولیاء اور انبیاء کے ساتھ یہ مراد ہے اس کا اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین سب کو دیکھ رہا ہے سب کے بارے میں سن رہا ہے اللہ رب قدرت سے باہر نہیں اللہ رب الامن سے کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اللہ کی ذات عرض پر لیکن اس کے علم اور قدرت سے کوئی خالی نہیں ہے تو معیت کا دو معنی ہوتا ہے ایک معیت کا معنی مدد یہ نیک لوگوں کے ساتھ یہ معنی مراد لے آتا ہے جو متقین ہے اہل ایمان ہیں اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اللہن کو علم ہے سب دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ساری باتوں کو اللہ تمہارے ساتھ یعنی اللہ رب الامن کو سب کچھ معلوم ہے اللہ کے علم اور اس کی پکڑ سے اس کی قدرت سے تم بھاگ نہیں سکتے باہر نہیں نکل سکتے تو یہاں پر کیا مراد ہے اللہ تعالی کی تائید اور مراد ہے ایسے ایک مانا یہ ہے کہ ایسا سننا جس کے اندر تحدید اور دھمکی ہو ڈرانا مقصود ہو ہاں کہ میں سب جانتا ہوں سب سنتا ہوں میں تم جو کچھ بھی کرو آدمی کہتا کہ نہیں کہتا اس طریقے سے بات ہے میں نے سن لیا تمہاری بات تم کہاں بچ کر کے جاؤ گے ہم سے جیسے کوئی باپ کہے باپ ری اولاد سے کہے یا اس طریقے سے بادشاہ جو ہے ریا سے کہے کہ میں سب سن رہا ہوں تمہاری بات تم کیا کہہ رہے ہو دھمکیا آمیز میں الفاظ میں تو یہ بھی مراد ہوتا ہے اور یہاں مصنف نے اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ, ام انن اننا کہ ان لوگوں نے گمان کر رہا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتوں کو اور سرگوشیوں کو نہیں سن رہے ہیں ہم سب سن رہے ہیں بھائی ہر چیز کا میں علم تمام چیزیں سن رہے ہیں بلا عرس رونا ضرور ہمارے پیغمبر رسول جو فرشتے ہیں ہمارے ان کی ساری باتوں کو لکھ رہے ہیں تو یہاں اللہ رب اللہ نے دھمکی دی ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ جو باتیں کرتے ہو سرگوشیاں کرتے ہو غلط باتیں کرتے ہو گناہ کے لیے گناہ کرتے ہو یا گناہ والی باتیں کرتے ہو کیا تم سمجھ رکھے ہو کہ ہم تمہاری باتوں کو نہیں سنتے ہیں ہم سب سنتے ہیں کہاں جاؤ گے تم ہم ہر چیز پر قادر ہیں ہر چیز کو جاننے والے اور سننے والے تو یہاں مراد کیا ہے جیسا کہ مسلم فرمات مامسمی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے مراد کیا ہے دھمکی دینا مراد ہے اور تحدید دینا مراد ہے یہ اس سے مراد ہے تو لئیس عمص الشہ وہ وہ سمی البصیر سمیع کا معنی ہم نے سنا کہ سمیع کا ایک معنی قبول کرنے والا دعاؤں کو یہ سننے کے بعد ہوتا ہے اور دوسرا معنی کہ آوازوں کو سننے والا تو اللہ ہربلم کی ذات ہر چیز پر قادر ہے ہمارے پاس جو سننے کی طاقت وہ بھی اللہ تعالی کی دی ہوئی طاقت ہے اللہ عرش پر ہے اور عرش سے اللہ البامن ہماری ہر بات کو ہر چیز کو سنتا ہے انسان کا ایمان ہونا چاہیے مکمل ایمان پختہ عقیدہ یقین جاظم ہونا چاہیے کہ اللہ البامین ہماری ہر بات کو سننے والا دوسرا نام کیا البصیر البصیر اللہ تعالیٰ دیکھنے والا البصیر کا ایک معنی تو ہی ہو گیا کہ اللہ البراہن دیکھنے والا اور دوسرا معنیٰ یہ جاننے والا دو معنی ہے البصیر کا دیکھنے والا انسان جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے پوشیدہ انسان کام کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ایک تو لوگوں کے سامنے انسان کوئی کام کرتا وہ بھی اللہ دیکھتا ہے ایک پوشیدہ خلوت میں اکیلے میں تنہائی میں کوئی کام کرتا اسے بھی اللہ ربامین دیکھتا ہے جو چیزیں پوشیدہ ہیں پوشیدہ چیزوں کا ادراک رکھنے والا جاننے والا اللہ رب العارمین ہے اللہ رب ہر چیز کو دیکھتا ہے تو ایک معنی دیکھنے والا اور ایک معنی علم علیم جاننے والا کہ جو دیکھتا ہے گویا کہ اس بات کو جانتا بھی ہے جیسے ہم نے آپ کو دیکھ لیا کوئی کام کرتے ہوئے تو گویا کہ ہمیں اس کا علم ہو گیا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو اس کا لازمی معنی نکل جاتا سمجھ لیجئے کہ البصیر کا جاننے والا تو البصیر دیکھنے والا اور جاننے والا دونوں معنی پر مراد ہے اس طریقے سے اللہ آگے فرماتا تو یہاں پر دو نام اسمی اور بشیر اور دو سب سننے اور دیکھنے کی اس کے تعلق سے اب و اللہ انہوں کے ایک حدیث کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساحت کریمہ کو پڑھتے ہوئے سنا تو ہمایہ نبی نے اپنے انگوٹھے کو اپنے کان پر رکھ لیا انگوٹھے کو اپنے کان پر اور جو انگوٹھے کے قریب انگلی تھی اس کو اپنے آنکھ پر رکھ لیا اس طریقے سے یعنی یہ کیا اشارہ تھا کہ اللہ تعالی سنتا اللہ تعالی دیکھتا ہے یہ اشارہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے آن, جو ہے کا نام ہے کان ہے نہیں اس کی طرف اشارہ نہیں تھا یہ اللہ ابام البی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا مقصد تھا سننے کے تعلق سے کہ اللہ تعالی سنتا ہے جیسے ہم لوگ سنتے ہیں اللہ تعالی سنتا ہے لیکن ہمارے سننے میں اللہ کے سننے میں فرق وہ یقور پھر انہوں نے کیا کہا ہا کدا سمے تو رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللّہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم کو ایسے ہی سنا یا کروہا کہ وہ قرآن کی شاید کی تلاوت کر رہے تھے وہ اس ید ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ رہے تھے انگلوں کو دونوں انگلیوں کو انگوٹھا کہاں پر کان پر اور یہ انگلی انگوٹھے کے قریب ہے شہادت والی انگلی کون سی انگلی شہادت والی انگلی کہاں رکھے آنکھ پر یعنی آنکھ سے کمرا تھا دیکھنا اللہ کی آنکھیں ہیں اور کان اللہ تعالیٰ کے ذکر نہیں آتا دیشوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے کان ہے لہٰذا ہم اس کو ثابت نہیں مانتے اور اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے سننے کے لیے کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور بات کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے کبھی زبان بھی ہوتی انسان بات یہ انسان بات نہیں کر پاتا کتنے انسان ہیں گونگے ہیں زبان ہے ان کے پاس لیکن بات نہیں کر سکتے اللہ ان کو گونگا بنا دیا زبان کو بولنے کی طاقت نہیں دی چوپاؤں کے پاس بھی زبان ہے کیا وہ بولتے ہیں نہیں بولتے تو زبان ہونا بولنا کی دلیل نہیں کہ آپ کے پاس زبان جو ہے بولنے کے لیے زبان چاہیے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلمات کہ میں اے نبو سے پہلے مکہ کے اندر ان پتھروں کو جانتا ہوں جو پتھر مجھے سلام کرتے تھے تو کیا پتھر کے اندر زبان آ گئی تھی جیسے ہماری زبان ہے نہیں اللہ نے کو طاقت دی بولنے کی جیسے اللہ نے ہماری زبان کو طاقت دی بولنے کی ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو ایک خجور کی ٹریننگ لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ کے لیے ممبر بن گیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو کھجور کی ٹہنی روتی تھی اس سے آواز آتی تھی جیسے کھانا جب پکاتے ہیں آپ ڈکچی میں اور چاول پکتا ہے تو خچ کی آواز آتی ہے اسے اس سے آواز آتی تھی رونے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھپکی دیا اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی یہ سب ہمارے نبی کے لیے معجوزہ تھا اللّہ ابام کی طرف سے تو کیا اس لکڑی کے اندر اللہ نے زبان پیدا کر دی تھی بولنے کے لیے نہیں اللہ نے اس کو طاقت دی اللہ ہر چیز قیامت کے دن ہماری زبان پر تا لگ جائے گا ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے یہ انگلیاں یہ پیٹ یہ یہ پیٹ یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ قیامت کے دن بولیں گے کیونکہ زبان بھی کیا ہے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اللہ نے اس کو دنیا میں بولنے کی طاقت دی آخرت میں گوشت کے دیگر ٹکڑوں کو بولنے کی طاقت دے دے گا اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے تعجب کی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قاضر ہے زبان کو بولنے کی دنیا میں طاقت دی اللہ قیامت کے دن اس پر مہر لگا دے گا زبان نہیں بولے گی ہمارے ہاتھ پاؤں جو جو ہم نے گناہ کیا ہے سب ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دے دیں گے ہمارے خلاف بولیں گے جی کہ ہاتھ سے یہ گناہ کیا آنکھ سے یہ کیا اور پیٹ سے پیٹ کے اندر حرام کھایا ہاتھ پاؤں کو حرام کاموں کے لیے استعمال کیا یہ سب گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ زبان پر پابندی لگا دے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا نام ہے بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کلام کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے زبان نہیں ہم نہیں مانتے زبان سننے کے لیے کان کا ہونا بھی ضروری نہیں اللہ اللّہ تعالیٰ سنتا ہے کیسے سنتا اللہ تعالیٰ سنتا ہے سمیع ہے سننے والا لیکن کیسے سنتا اللہ ربان بہتر جانتا ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے کان اگر کوئی کان مانتا ہے غلط کرتا ہے وہ کان کا سے ہم کان نہیں مانتے لیکن سننا مانتے آنکھ کا ثبوت اس لیے آنکھ مانتے اللہ کلام کرتا ہے زبان نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا کوئی ذکر نہیں آتا اس لیے ہم زبان نہیں مانتے لیکن اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے آگے اللہ کیا ارماتا ہے ان اللہ نے ما عید و اللہ اربامن تمہیں جس چیزوں کی وسیع نصیحت کرتا ہے وہ بہتر چیزیں ہیں اللہ تمہیں بہتر چیزوں کی نصیحت کر رہا ہے اللہ کی ساری نصیحت کیا ہے بہتر ہی بہتر ہے اللہ نے دین پر عمل کرنے کی نصیحت کی امارتوں کو ادا کرنے کی اللہ نے نصیحت کی عدل الصاف کرنے کے اللہ نے نصیحت کی توحید پر قائم رہنے کے اللہ نے نصیحت کی ایمان کی نصیحت کی آخرت پر ایمان کی پورے قرآن پر پورے دین پر ایمان لانے کی نصیحت اللہ رب العالمین نے فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کیا ہوگی اچھی ہے جیسے ایک نبی نصیحت کرتا اچھی چیز کی نصیحت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں بہتر چیز کی نصیحت کرتا ہے امان نبی نے بھی نصیحت کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے نا حسطی ارباد بن ساریہ والی حدیث کہ وہ آزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلی گاہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن بڑی پر اثر نصیحت کی آنکھیں بہہ گئیں داڑھیاں تر ہو گئیں دل دل رونے لگے دہل گئے دل اتنی آپ نے پر اثر نصیحت فرمائی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیحت کیا کرتے تھے لوگوں کو دین کی نصیحت کرتے تھے اخلاق کی ایمان کی توحید پر قائم رہنے کی عمل پیرا ہونے کی دین پر استقامت کی اختلافات سے بچنے کی بداعت سے بچنے کی اور اپنی سنتوں پر عمل کرنے کی ان تمام چیزوں کے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا کرتے تھے لوگوں کو وزقرف عین نزدیک را تنفول مومن آپ لوگوں کو یاد دلائیے نصیحت کیجیے کیونکہ نصیحت لوگوں کے لیے مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے حس لکمان نے بھی نصیحت کیا تھا نا اپنے بیٹے کو وہی قالکمان والے بھی یا بو اللہ تو شریک ابراہیم الرکمان نے کیا کہا اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلمہ ہے حتی لقمان بڑے حکیم تھے حکمت والے تھے دانائی والے تھے بہت اچھا شعور رکھنے والے تھے وہ حکیم نہیں تھے جو ہمارے یہاں دعاؤں والے حکیم ہوتا ہے ہمارے یہاں لکما علیہ السلام کو لوگ دواؤں والا حکیم مانتے ہیں. کہتے ہیں وہ چلتے تھے جڑی بوٹیاں بولتی تھی میں فلا مرض کی دوا ہوں یہ حکمت اللہ نے ان کے تعلق سے نہیں بیان کیا ہے یہ حکمت کی بات ہے جو انسان اپنی آخرت کو سوان لے توحید پر قائم رہے نبی کی سنت پر قائم رہے شرک سے انسان دوری اختیار کرے بیرات اور خرافا سے دوری اختیار کرے دین پر قائم رہے استقامت اختیار کرے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے ماں باپ کی اطاعت کرے خدمت کرے اور اس طریقے سے نماز قائم کرے معروف کا حکم دے منکر سے لوگوں کو روکے اور اچھے اخلاق ساتھ کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے تکبر نہ کرے غرور نہ کرے گھمنڈ نہ کرے ساری حکمت کی بات ہے یہ حکمت کی بات ہے اللہ رب العالمین نے ہست لکمان سے بیان کیا یہ سب سے بڑی حکمت ہے میرے بھائی انسان دنیا میں حکیم ہو جائے لیکن اللہ ہی کو بھول جائے اللہ ہی کو یاد نہ رکھے وہ حکیم نہیں وہ جائل ہے وہ اس کے پاس کوئی حکمت نہیں ہے دنیا کی حکمت سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا سب سے بڑی حکمت یہ کہ انسان اپنے رب کو جان لے اپنے رب کو پہچان لے رب کو راضی اور رب کو خوش کر لے سب سے بڑی حکمت یہی ہے رب راضی, رب, رب, رب راضی ہو جائے اس کا یہ سب سے بڑی جو ہے حکمت کی بات ہے تو لقمان علیہ السلام نے یہ رسی نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ اس شرک کو اس ظلم کو معاف نہیں کرے گا دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا لیکن شرک کو اللہ رب المن کبھی معاف نہیں کرے گا ہمیں بھی بچوں کو اس کی نصیحت کرنا چاہیے ہمیشہ کرنا چاہیے آج کے دور میں خاص طور سے جی ہاں یہ بہت اہم چیز ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی توعید کی سنت کی استقامت کی وصیت کرتے رہیں شرک اور بداعت خرافات گناہوں سے دور رہنے کی ان کو وصیت اور نصیحت کرتے رہے تو است الخمہ نے نصیحت کی تھی اللہ تو شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا اللہ اکیلا اور خالق اور مالک ہے وہی معبود حقیقی ریاض اللہ کی بات کرنا اس کے بعد میں شریک نہ کسی کو شریک نہ کرنا تو انہوں نے بھی نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں کی نصیحت کرتا ہے ان اللہ کا سمی اللہ ابامن سمیع اور بصیر ہے سننے والا اور دیکھنے والا تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دونوں نام ثابت ہوئے قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ ابرامین نے اپنے ان دونوں ناموں کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے جاننے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اس لیے جو انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے عصمہ اور صفات کا علم رکھنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہوگا اب آپ دیکھیے دو مثال میں آپ کے سامنے دیکھتا ہوں اگر انسان کا پکا ایمان اور عقیدہ ہو کہ اللہ ہربلامن حقیقی معنوں میں ہماری باتوں کو سننے والا ہے تو انسان دو کام کرے گا صرف ایک کام تو یہ کرے گا کہ اللہ کی وہ چیزوں کو کرے گا جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے زبان کو ان جگہوں میں ان چیزوں کے لیے استعمال کرے گا جن کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے قرآن کی تلاوت کرے گا ذکر و اسکار کرے گا بھلائی کا حکم دے گا لوگوں کو منکر سے روکے گا بہتر باتوں کی وصیت اور نصیحت کرے گا خیر کے کاموں کے لیے بھلائی کے کاموں کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اللہ فلیق الخیرن اول اسمت جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے وہ کیا کہ بھلی بات کے ورنہ خاموش رہے خیر کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرے گا جہاں حکم دیا گیا ہے اللہ کا حکم نبی کا حکم ان کے لئے انسان اپنی زبان کو استعمال کرے گا پہلی بات ہو گئی نمبر دو ان چیزوں میں استعمال نہیں کرے گا جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے زبان سے شرکیہ بات نہیں کرے گا گالی گلوچ نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا غیبت نہیں کرے گا چور خوری نہیں کرے گا جھوٹی قسمیں نہیں کھائے گا کہ نہیں ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ ہر بامن سن رہا ہے ہماری بات ایسی بات کرے گا جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھلی بات کہے گا وہ اور اللہ تعالی جس سے ناراض ہو جائے ان چیزوں سے ان باتوں سے انسان دور رہے گا تو اگر انسان کا ہمارا اور آپ کا یقینی معنوں میں اللہ کے اسلام پر ایمان اور یقینی طور پر عقیدہ ہو جائے تو انسان اپنے زبان کو غلط جگہ نہیں استعمال کرے گا زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ اور نعمت کے ساتھ ساتھ امانت بھی ہے لہذا امانت میں خیانت کرنا یہ بڑا جرم ہوتا ہے اللہ نے زبان دی ہے خیر کی باتیں کرنے کے لیے اللہ کے سر حدیث انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے اور وہ پھر انسان کو جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے انسان سچ بولتا اللہ تعالیٰ کے صدیق لکھ دیا سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے تو انسان اپنی زبان کو صحیح جگہ استعمال کرے گا غلط جگہوں سے دور رکھے گا اگر انسان کا ایمان اور عقیدہ ہوگا پختہ کہ اللہ کا نام ہے البصیر اللہ دیکھنے والا وہی عمل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے نماز پڑھے گا خیر کے کام کرے گا بھلائی کے کاموں میں آگے رہے گا عمرہ کرے گا حج کرے گا وہ کام و اعمال و عبادات جو مطلوب انسان اس کو کرے گا اور کیسے کرے گا اس طریقے پر جس طریقے سے اللہ علیہ رسول کا حکم ہے صحیح طریقے سے انجام دے گا وہ بداعت اور خرافات نہیں کرے گا اور ایسے ہی کہ بس کھانا پوری نہیں کرے گا کہ ایک رکاعت کے اندر چار رکعت ایک منٹ کے اندر چار رکعت پڑھ لے دو منٹ کے اندر چار رکعت پڑھ لے انسان بڑی جلد بازی کے ساتھ خشور و نہیں اور اس لیے کے سرکان اور جو واجبات ہیں ان تمام چیزوں پر عمل نہیں بس انسان خانہ پوری کر رہا ہے اور جلد بازی میں جو ہے نماز پڑھ رہا نہ رکو صحیح نہ سجدہ صحیح کتنے ایسے لوگ ہیں رکو کی بات برابر کھڑے نہیں ہوتے سجدے کے اندر چلے جاتے دیکھا میں نے اسی مسجد کے اندر دیکھا کتنی بار نصیحت کی گئی لوگوں کو رکو کے بعد برابر سب نہیں اٹھائیں گے فوراً سجدے کے اندر چلے جائیں گے سجدہ کریں گے سجدے کے بعد بیٹھیں گے نہیں صرف منڈی سر اٹھائیں گے پھر دوسرے سجدے کے اندر چلے جائیں گے یا بیٹھیں گے وہ تو اتنا معمولی ہی فوراً سجدے کے اندر ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو کرنا رکو کے بعد کھڑا ہونا سجدہ کرنا سجدوں کے درمیان بیٹھنا برابر ہوا کرتا تھا لیکن ہمارا حال کیا ہے انسان برابر کھڑا ہی نہیں سجدے کے اندر چلا گیا اور سجدے کے بعد برابر بیٹھتا نہیں رکو کے اندر چلا گیا اور کچھ لوگ بیٹھتے ہیں دعا ہی نہیں کرتے دو سردوں کے درمیان دعا آتی ہے اللہ مغفرلی ور ہمنی وحدنی وافنی وجب نہیں ورز یہ دعا پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگ دعا نہیں پڑھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں لیکن دعا نہیں پڑھتے کچھ لوگ بیٹھتے ہی نہیں سر اٹھا کر دوبارہ سجدے کہتے چلے جائیں گے تو یہ کیوں یہ اللہ کے اس ایمان پر ایمان کی کمی کا نتیجہ کہتے تو ہیں کہ ہمارا ایمان ہے لیکن حقیقت میں ایمان نہیں ہے یقین کامل نہیں ہے پختہ ایمان نہیں تو اگر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ دیکھنے والا ہے تو انسان عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے گا خوشور خدو کے ساتھ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دے گا یہ پہلی بات ہوگی دوسری بات کیا ہوگی دوسری بات یہ ہو جائے گی کہ انسان برائیوں سے دور رہے گا برے کام نہیں کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے حساب دینا اللہ کی کیا پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا حساب و کتاب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے کوئی چیز اوجل نہیں اللہ رب ملامن سے جان رہا اللہ دیکھ رہا ہے جو گناہ کر رہے ہو اگر چ جی تنہائی میں کرو تاریکی میں کر رہے ہو رات کی تاریکی میں اندھیرے میں کرو کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے جب وہ ساؤنڈ کرتا ہے نا یہ مثال سمجھانے کے لیے تو پیٹ کے اندر کیا ہے سب کچھ اس کو نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آ جاتا ہے سب دیکھ لیتا ہے جو پردہ ہے سب ہائل ہو جاتا ہے اندر کی چیز اس کو نظر آ ہے اللہ رب العالمین کے اور ہمارے اعمال کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے یہ سات آسمان یہ زمین یہ ساری چیزیں یہ ہمارے اور آپ کے لیے پردہ اللہ کے لیے پردہ نہیں ہے جی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوں میں اندھیری رات میں اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں کچھ بات کہتے ہیں کوئی عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو درس میں سوتا ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے کہ درس میں سو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کو جو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو دیکھتا ہے کہ درس میں سن رہے ہیں تمام چیزوں کو اللہ کے ادراک رہتا ہے تمام چیزوں کو اللہ دیکھ رہا ہے جان رہا ہے علم رکھنے والا ہے جی ہاں نہیں ہے تو اللہ سمیع اور علیم ہے اللہ تعالی بصیر ہے دیکھنے والا سننے والا جاننے والا ہے اللہ عرب العبین سے کوئی چیز بے بھائی و نہیں ہے تو اللہ رب العمین کے دو پیارے نامہ السمیع اور البصیر اگر اسی پر ہمارا پختہ ایمان اور عقیدہ ہو جائے ہماری زندگی سنر جائے گی ہماری صلاح ہو جائے گی انسان برائیوں سے دور رہے گا نیک امال کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ابامین ہمیں اپنی عبادات پر قائم رکھے اللہ توحید پر قائم رکھے اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے شرک اور بدعات اور خرافات سے اللہ اربامین ہم سب کو دور رکھے امین الب العمین و صلی اللہ محمد ولہ علیہ و صحر اجمائم وزاء اللہ خیت السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ